بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه نجوم الهدى قاده التقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجد ابنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اثرنا ولا تؤثنا علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أن أما بعد وبالإسناد المتصر منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب الدعاء قبل السلام عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه اللهم ان اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجار حضرت عائشی کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ لیتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں زندگی کے فتنہ سے اور موت کے فتنہ سے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں گناہ کرنے سے اور قرض لینے سے قرض دار بننے سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قرض سے کتنا زیادہ پناہ مانگتے ہیں فرمایا اس لیے کہ آدمی جب قرض لیتا ہے تو بات کر کے جھوٹ بولتا ہے وعدہ کر کے توڑتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے اس لیے قرض سے بہت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے بغیر مجبوری کے کسی سے قرض اور لون نہیں لینا چاہیے نماز پڑھا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے پڑھاتے اب نماز پوری ہونے کو آئی ہے تہیات پڑھ لی درو شریف پڑھ لی اب دعا مانگ رہے ہیں تو دعا بتا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث لائے ہیں دوسری ان کے ابا کی حدیث لائے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ والی روایت میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امور سے پناہ مانگی ہے یہاں اس روایت میں نہیں دوسری کہ مسلم شریف وغیرہ میں جہنم کے عذاب کا بھی ذکر ہے اللہ کبن عذاب جہنم یہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے جہنم کا عذاب بہت ہی زیادہ خطرناک ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے تھے یہاں بیان کیا بیان میں انہوں نے ایک گھنٹے کا بیان صرف اس حدیث کے اوپر کیا کہ چار چیزوں سے پناہ مانگی ہے عذاب جہنم عذاب قبر فتن والممات اور فتنے مسیح مسیحت تو یہ چار چیزیں ہیں کیا جہنم کو سمجھایا قرآن پاک نے جگہ جگہ کہا جہنم کانت مرصادا فعودی نم آبا بے شک جہنم تاک میں ہے پکڑنے کے لیے جیسے شکار شکاری کی تاک میں ہوتا ہے شریروں کے لیے ہے مآبا کئی کئی صدیوں اور قرنوں اور سال ہاں سال تک اس کے اندر پڑے ہی پڑے رہیں گے لا یزو کو نفیحا بردن ولا شرابا نہ وہاں ان کو کوئی ٹھنڈک محسوس ہوگی نہ پینے کو کچھ ملے گا اللہ حمیم غصہ گرم گرم پانی صرف ملے گا اور غصہ ملے گا وہاں کا کوئی زہریلا پودا ہے اس کا نام غصاخ ہے یا جہنمیوں کا لہو اور پیپ ہے وہ پینے کے لئے دیا جائے گا جزا وفاقا اللہ کہتے ہیں یہ سزا ان کے جرم کے موافق ہے جیسا گنا ویسی سزا تو یہ جو سزا دی جائے گی جہنم میں جہنمیوں کو وہ جرم کے موافق ہوگی کیوں کہ ان نحو لا یار جون حسابہ وہ حساب کتاب کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے تھے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ حساب کتاب ہونے والا ہے اور وہ کرب بھی آیات اور ہماری آیتوں کو مکڑ مکڑ کر جھٹلا تھے اور طرح طرح سے یہ بدل بدل کر کے ہم کو اور ہمارے نبی کو جھٹا کہتے تھے و کل شعینس کتاب ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بول ہم نے ایک کتاب کے اندر نوٹ کر رکھا ہے فضو فلن کم اللہ عذاب اب چکو تمہیں صرف عذاب ہی کے اندر بڑھائیں گے اور کوئی چیز نہیں ملے گی تو اللہ جل جلال وعمن نوالح نے ان آیات میں جو جہنمی جہنمی کو جہنم کا جو عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ بھی بتا دی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہنا پڑے گا تو اس کا جواب سیدھا ہے کہ جس نے پوری زندگی کفر اور شرک کیا ساٹھ ستر اسی نبے برس اگر وہ اور جیتا تو وہ کیا کرتا وہی کفر اور شرک کرتا تو گویا ہمیشہ کا ہے اس کا دائمی کفر لہٰذا سزا بھی اس کی دائمی ہونی چاہیے دوسرے یہ کہ انسان یہاں پر دس منٹ کا ایک جرم کرتا ہے اور دس سال کی جیل ہوتی ہے چوری کرنے میں دس منٹ لگے اور کیس چلا اور دس سال کی جیل لگی حالانکہ جرم دس منٹ کا ہے اور قتل کیا یا دو منٹ کے اندر اور اس کو سزا لائف کی مل گئی تو دنیا میں ہم جرم کی سزا دیکھتے ہیں کتنی لمبی ملتی ہے تو یہ جرم بھی پوری زندگی کا ہے لہذا اس کا اس کی سزا بھی اس کے موافق پڑے گی اس لیے اللہ نے کہا جزا وفاقہ کہ یہ جو سزا ملے گی وہ موافق ہوگی جرم کے اس لیے یہ عذاب وہاں پر دیا جائے گا قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ یہ اس کا عذاب کا تذکرہ کیا سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے انتدنا جہنم المین جہنم ہم نے ان کی مہمانی کے لیے تیار رکھی ہے کہیں پر براب وسا ات مرتفقا اللہ پاک نے آذاب کو, کو اللہ نے ذکر کیا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جہنم میں آگ بھی ہے اور آگ بھی دنیا جیسی نہیں کہ جس میں اجالا ہو اس کی آگ کو ایک ہزار برس تک ڈھونکا گیا تو لال ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک گیا تو سفید ہو گئی جیسے بلو فلیمز ہوتے ہیں سفیدی جیسے یلوئش اور پھر ایک ہزار برس تک ڈھوکا گیا تو کالی ہو گئی جہنم کی آگ کالی ہے ایک تو دھواں اور اوپر سے آگ کالی اور اس میں پھر عذاب ملے گا اور پنشمنٹ ہوگا اللہ ہماری حفاظت کرے تو وہاں آگ ہے وہاں پر سانپ ہیں بچھو ہیں وہاں کے سانپ کی گردن اتنی بڑی بڑی حضور نے فرمایا جیسے بختی اونٹ کی لمبی گردن ہوتی ہے ویسی لمبی تو اس کا سمجھئے اس, اس وہ گردن ہوگی باقی جسم اس کا کتنا بڑا ہوگا اور وہاں بچھو ہوں گے اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا میں کوئی خچر کے اوپر کوئی زین چڑھا ہوا ہو تو وہ خچر وہ گھوڑے جیسا جانور وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے وہاں کے بچھو ہوں گے اور وہاں پر پٹائی جو ہوگی ولہ مقامی حدید تو لوہے کے گرز ہوں گے دنیا میں تو لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے وہاں لوہے کا ڈنڈا ہوگا اسے اس پیٹائی ہوگی تو یہ وہاں کھانے پینے کے لیے وہاں پر آتا ہے کہ جہنمیوں کو بھوک لگے گی کہیں گے کہ بہت بھوک لگی بہت بھوک لگی کھانے کو دو تو ان کو زقوم کا درخت دیا جائے گا اور وہ اتنا زہریلا اور کانٹے والا ہوگا کہ اس کو کھا نہیں سکیں گے لیکن بھوک اتنی سخت ہوگی کہ کھانا پڑے گا تو وہ کھائیں گے تو پھر پورے بدن میں اس کا زہر سرایت کر جائے گا پھر وہ اٹک جائے گا حلق میں تو ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں حلق کے اندر کوئی چیز اٹکتی تھی تو ہم پانی کے ذریعے تے تھے تو لاؤ پانی مانگتے ہیں پانی مانگیں گے تو یہ بڑے بڑے کٹوروں کے اندر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا اس کو زنجیروں کے ذریعے سے ان کی طرف لٹکایا جائے گا تو وہ اس کو نیچے لے کر کے اس کو پئیں گے جب اس کو پینے جائیں گے وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ اس کو دیکھتے ہی ان کی منہ کی چمڑی جو ہے وہ پگھل جائے گی اور اس میں آ جائے گی اور اس کے بعد کسی طرح پینا پڑے گا جب پئیں گے تو اندر کا سارا نظام جو ہے پگھل جائے گا اور بہ پڑے گا باہر اور اس طرح سے سمجھیے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اللہ ہماری حفاظت فر تو یہ سمجھ یہ کہ ان کا حال ہوگا وہ عذاب میں تنگ آ جائیں گے تو کہیں گے جہنم کے خزانچیوں سے کہو کہ اب بس بہت ہو گئے ہم کو نکالو یہاں سے تو وہ کہیں گے تو جہنم, جہنم کے جو داروغے اور اس کے جو فرشتے نگران ہیں وہ جواب دیں گے کہ تم ہی دعا مانگو اللہ سے اور اللہ پاک شاید تمہارے سن لیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور اوپر سے ڈانٹیں گے علم یعتکم رسولکم بلوینات تمہارے پات... تو, کہیں گے بلا تو یہ وہاں پر پکار ہوگی ہو گے کہ جہنم کے دارو تو الٹے اوپر سے ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مما دعا فرین اللہ فی دلال تو کہیں گے چلو مالک کو پکارو جب مالک کو آواز دیں گے کہ آپ سپرنٹینڈنٹ ہیں جہنم کی جیل کے تو آپ جو ہے یہاں سے ہم کو نکالی ہے تو مالک جواب دیں گے ان کما کی سون ہونا دویا مالک کال ان کما کی سون تم نے یہی رہنا ہے کہیں جانا نہیں ہے لقد جئناکم بالحق حق ہم حق بات تمہارے پاس لائے تھی ولیکن اکثرکم للحق رقم لیکن تم میں اسے اکثر کو حق سے کراہیت تھی تو اس کراہیت کی سزا مل رہی ہے بھگتو اس کو یہاں تو یہ مالک سے ان کی گفتگو ہوگی آمش کہتے ہیں مجھے یہ رپورٹ ملا ہے کہ ان کے پکارنے اور آمش کے حضرت مالک کے جواب دینے میں ایک ہزار برس کا فاصلہ ہوگا یعنی وہ پکارتے رہیں گے ایک ہزار برس کے بعد وہ جواب دیں گے پھر وہ کہیں گے کہ چلو رب کے سوا ہمارے لیے کوئی نہیں ہے رب کو پکارو تو رب کو پکاریں گے جو سورے مؤمنون میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پاک سے کہیں گے تو وہ کہیں گے رب نا غلط علینہ شکوت نا وقن قومم بالدین ربنا خریجنا مینا فعین فین نہ ظالمون۔ ہماری کم بختی اور بد بختی ہم پر غالب آ اور ہم نے واقعی بہت ظلم کیا تھا اب ہم کو نکال دو یہاں سے دوبارہ دنیا میں جانے دو اگر ہم دوبارہ ایسی حرکت کریں تو واقعی ہم گنہگار ہوں گے پھر ہم کو سزا دینا لیکن اب کی دنیا میں جاؤ جانے دو تو اللہ رب العزت والجلال جلال قال فرمائیں گے کال اخی ولا تو کل پڑے رہو اس کے اندر بات بھی نہ کرو میرے ساتھ میرے ساتھ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں اللہ پاک بھی ڈھانٹیں گے اللہ کہیں گے ان کان فری قومن عبادی یقول میرے بندوں کی ایک جماعت کہا کرتی تھی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمین اے رب ہم ایمان لائے ہیں ہماری مغفرت کر دیجیے ہم پر رحم کیجیے ہمارے کچھ بندے یہ دعائیں مانگتے تھے تو تم کیا کرتے تھے فتتخذتمهم سخรียا تم ان کی مذاق اڑاتے تھے اور ان کا ان کی موقر ہی کرتے تھے تھوڑا رہے دن دن تھے دنیا میں کاش کی تم کو سمجھ ہوتی وہاں تم جانتے تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بے فائدہ یوں ہی بنایا ہے اور تم نے واپس ہمارے پاس نہیں آنا ہے یہ یہ تم نے سمجھ رکھا تھا اللہ کہیں گے فتح اللہ الملک الحق اللہ بڑی بلندی والے ہیں جو برحق ہیں بادشاہ ہیں اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں رب ال کریم ارش کریم کا رب ہے ومن آخر لا برحان بھی اللہ کے سوا کسی کو اور کو پکارے اور شرک کرے تو اس اس کے پاس اس کا کوئی برہان اور دلیل اور پروف اور ایویڈینس نہیں ہے یوں ہی الل ٹپ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے فعنما حساب رب ہی اس کا حساب رب کے یہاں ہونے والا ہے لا جو لوگ انکار کر دیتے ہیں اللہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان بھلا نہیں ہوتا رب اغفر وانت پیغمبر آپ یہ دعا مانگا کرو تو یہ اللہ نے پھر اس کو بیان کیا ہے ترمیزی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ پہلے خزنہ جہنم کو پکاریں گے پھر مالک کو پکاریں گے پھر رب کو پکاریں گے پھر مایوس ہو جائیں گے جان لیں گے کہ اب تو یہاں سے نکلنا نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو لایا جائے گا موت آئے گی ایک مہنڈے اور شیپ اور رام کی شکل میں جو آدھا سفید اور آدھا سیاہ ہوگا بلیک اینڈ وائٹ شیپ کی شکل میں اور وہاں پر اس کو گسید کر کے لائیں گے اور ایک پل پر جنت جہنم کے بیچ میں اس کو رکھا جائے گا آواز آئے گی یا حلال جنہ ادھر دیکھو تو جنت والے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے تو سارے جنت والے اس کو دیکھیں گے جہنم کو پکاریں گے یا حل جہنم تو وہ بھی دیکھیں گے بھی کیا ہو رہا ہے کہیں گے اللہ پاک پوچھیں گے فرشتے پوچھیں گے ہو یہ پہچانتے ہوئے کیا ہے تو سب سمجھ لیں گے ہاں جی یہ تو موت ہے تو اب جو ہے کہا جائے گا کہ اس کو ذبح کرو حضرت کو بلایا جائے گا علیہ السلام آئیں گے اور اس کو ذبح کرے گا جب موت کی موت آ گئی تو اب کسی کو بھی موت نہیں آئے کیونکہ موت کو ختم کر دیا گیا تو اب جو ہے سمجھ جب موت کو ذبح کر دیا گیا تو اس کے بعد اعلان ہو جائے گا یا خلود ان النار خلود فلا موت جنت والوں اب تم نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے کبھی موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں تم نے بھی اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی تو اس وقت جہنمیوں کو اتنا پشتاوا ہوگا اتنا پچھتاوا ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی ان کو اتنا افسوس اور اتنا پشتاوا نہیں ہوگا اور زور زور سے چنگھاڑ اور چیخ اور چلانے میں اور سمجھیے کہ لگ جائیں گے لیکن اس وقت چیخنے چلانے اور چنگاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سمجھیے کہ وہاں پر اس کا تذکرہ ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ آؤز وبن عذاب جہنم یہ سخت عذاب ہے کیا پتا مرتے وقت ہمارے پاس کلمہ رہتا بھی ہے یا نہیں اگر رہا تو تو کسی نہ کسی وقت چھٹکارا ہوگا اور اگر مرنے سے پہلے کلمہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا بغیر ایمان کی اس دنیا سے گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں پڑے رہنا پڑے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے دین اور ایمان کو بچائے اللہ اور استقامت دے اور مرتے وقت بھی کلمہ ہم کو نصیب کرے یہ ہوا اللہ عمین آؤز بین عذاب جہنم آگے وعوذ بکا من عذاب القبر قبر کے عذاب سے پناہ مانگی قبر کیا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زمین میں جو دفن کیا جائے وہ قبر صرف وہی وہ نہیں بے شک وہ قبر ہے لیکن ہر انسان مرنے کے بعد اس کا جو انجام ہو جہاں وہ پہنچے وہی اس کی قبر ہے کوئی دریا میں مر گیا اور زمین دریا کے پانی میں نیچے چلا گیا اور اس کے گوش پوش کو مچویاں کھا گئیں تو وہی وہی اس کی قبر ہے کسی کو بھیڑیا کھا گیا ول شیر کھا گیا تو وہ جہاں اس کی ہڈیاں پڑی ہیں جہاں اس کے ریمینز رہ گئے وہی اس کی قبر کسی کو کریمیٹ کر دیا گیا اس کی آشیز کو اڑا دیا گیا ہوا کے اندر اڑ گئی جہاں وہ آشیز پڑی وہی اس کی قبر ہے تو اللہ جل جلا ہر شخص کو مرنے کے بعد جہاں اس کا انجام ہو جہاں وہ پہنچے وہاں اس حالت میں اس کے ساتھ جو سلوک معاملہ کرنا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے اللہ پاک کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے اللہ پاک کسی چیز کے محتاج نہیں ہے تو قبر کے اندر پہنچنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس کو یہاں پر مراد لیا گیا اب یہاں پر دیکھیے قبر میں جا کر دونوں حالتیں ہوتی ہیں نیک بندوں کی اچھی حالت ہوتی ہے اور بروں کی بری حالت ہوتی ہے نیک بندوں کے لیے قبر کی مثال ایسی ہے جیسے گیسٹ ہاؤس مہمان خانہ اور بروں کے لیے قبر ایسی ہے جیسے ریمانڈ سینٹر جیسے پولیس اسٹیشن کے اوپر پریزن کا سیل کہ اس میں وقتی طور پر رکھتے ہیں جب سینٹنس ہو جائے تو اس کے بعد تین دن چار دن ہفتہ شرح جب سینٹنس ہو جائے پھر اس کو مین بڑی جیل میں بھیجتے ہیں تو اس کے لیے وہ حالت ہے تو قبر کے اندر جب پہنچ گئے اگر وہاں پر سوال جواب کے اندر پاس ہو گئے اور سمجھیے کہ تو اس کے بعد قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور وہاں پر پھول پھلواریاں باغ بغیچہ خوشبو راحت آرام سکون وہاں پر میسر ہوگا اور اگر قبر کے اندر سوال جواب میں چکرا گئے اور پھنس گئے تو اس کے بعد سمجھیے کہ وہاں پر پٹائی شروع ہو جائے گی عذاب ہوگا قبر میں ٹیمپرری وہاں پر رہنا ہوگا اور اس کے بعد جب ایدان حشر میں پہنچیں گے حساب کتاب ہو جائے گا پھر جو اصل ٹھکانہ ہے وہاں پر پہنچایا جائے گا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے تو یہ قبر کا حال جو ہے اس سے بھی بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پر جاتے تو کھڑے ہو کر بہت روتے بہت روتے داڑھی بھیگ جاتی ان کی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر روتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے حضور کا ارشاد سنا ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے جو اس منزل سے پار ہو گیا تو باقی منزلیں اس کی آسان اور جو اس میں پھنس گیا تو باقی منزلیں بھی مشکل اور میں نے حضور کا یہ بھی ارشاد سنا ہے کہ میں نے آخرت کے بہت منظر دیکھے لیکن کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ گھبرانے والا اور ہولناکول اور میں نے یہ بھی حضور کے ارشاد سنا ہے کہ قبر یا تو روعۃ من ریازل جنہ ہے یا حفره من حفر النیران ہے جنت کے باغات میں سے ایک بغیچہ ہے یا جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہے دونوں میں سے ایک ہے تو اس لیے تم سوچ لو تم نے اپنی قبر کیسی بنانی ہے تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے اے اللہ میں قبر کی پٹائی اور وہاں کی پکڑ دھکڑ اور عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور یہ ہوتا ہے دوستو بزرگو ابھی کچھ مدت پہلے کسی نے وہ دکھایا انٹرنیٹ کے اوپر سعودی میں کوئی بچہ مرا اس کا باپ کہیں سفر میں گیا ہوا تھا تو بچے کا اچانک انتقال ہو گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا باپ آیا فوری طور پر فلائٹ پکڑ کے اس نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کو دیکھنا ہے قبر کھولو قبر اس کی کھودوائی اس نے نکالا تو دیکھا اس کے چہرے میں آنکھیں نکل ہیں پٹائی ہوئی ہے خون سب نکلا ہوا ہے چہرے کے اوپر کفن کے اوپر حالانکہ اس کو ایک دن بھی مشکل سے ہوا تھا وہاں پر ایک دن میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک ہی دن کے بعد اس کا وہ حال ہے تو قبر میں وہاں کون اس کی پٹائی کرنے گیا وہاں کس نے اس کا خون نکالا اللہ پاک کبھی کبھی عبرت کے لیے یہ دکھاتے ہیں اور کہ بھائی دیکھو میری قدرت یہاں موجود ہے میں یہ سب کام کر سکتا ہوں تو اللہ پاک کبھی کبھی یہ اپنی قدرت کی نشانی دکھا دیتے ہیں بعضوں کو اس طرح سے بھی دکھایا گیا جیسے وہ ہم نے سنایا تھا ڈاکٹر نور محمد صاحب کراچ بھی لکھتے ہیں 1965 میں جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس وقت جو ہے کچھ فوجی ایک جگہ قبرستان میں پہرا دے رہے تھے وہاں کچھ اسلحہ وغیرہ رکھا ہوا تھا تو ان میں سے وہ دو فوجی بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہیں کھٹک کھٹک کھٹک آواز آئی یہ کیا ہے یار تو ایک کھڑا ہوا اور اس آواز کی طرف گیا جیسے جیسے پہنچتا گیا تو وہ آواز بڑھتی گئی ایک جگہ گیا تو ایک پتھر ہے اور اس کے نیچے کو قبر تھی مٹی اس کی ہٹ گئی تھی اور وہاں کچھ ہڈیاں تھی۔ تو اس نے وہ اپنے وہ ریوالور جو لمبی گن تھی اس کے بٹ سے وہ پتھر کو ہٹایا تو یوں, یوں کیا تو وہ ہڈیاں اور ہڈیوں کے اوپر ایک بچو ہے اور وہ ڈنک مار رہا ہے اور جب وہ ڈنک مارتا ہے تو وہ ہڈیاں یوں کر کے سکڑتی ہیں اور ایک دم ہو جاتی ہیں. پھر وہ ڈیلی ہوتی ہیں پھر وہ ڈنک مارتا ہے تو ہڈیاں ہڈ یوں کر کے سکھڑتی ہیں اور ٹائٹ ہو جاتی ہیں اس کو محسوس ہوا ہے عذاب قبر ہو رہا تو اس نے یہ سوچا کہ لاؤ میں اس صاحب قبر کو اس سے بچاتا ہوں تو اس نے اپنی ریوالور جو ہے یوں گھمائی تاکہ اس کو شوٹ کرے تو اس کی طرف جیسے ہی وہ ریوالور گھمائی تو وہ بچو اس صاحب قبر کو ہڈیوں کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس پر اتنی دہشت تعریف ہوئی کہ یہ بھاگا بچھو اس کے پیچھے پیچھے اور یہ تو سامنے ایک چھوٹی سی ندی تھی ریور تھی وہ جلدی اس کے اندر گز گیا اور اس طرف نکل گیا اتنے میں بچھو بھی وہاں پہنچ گیا اس نے اس پانی کے اندر ڈنک مارا تو وہ پانی اتنا گرم گرم ہو گیا کہ اس کے صرف پاؤں وہ پانی کے اندر تھے جتنے پاؤں پانی کے اندر تھے تو وہ سب جو ہے اس کے زہر کی وجہ سے ختم ہو گئے پولو ہو گیا اس کو فوری طور پر اس کو وہاں سے, آگے ہی نہیں جا رہا تھا اس سے، لے گئے, کی وہ لوکل گئے فائدہ نہیں ہوا امریکہ لے گئے وہاں پر بھی انہوں نے بہت علاج کرنے کی کوشش کی کچھ فائدہ نہیں ہوا دونوں پاؤں اس کے ختم ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ویلچئر چیئر باؤنڈ ہو گیا یہ کیا ہے وہ کیا تھا وہ زہریلا بچو وہ اللہ کی طرف اللہ پاک کبھی کبھی دکھانا چاہتے ہیں یہ یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اس طرح سے کیا اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا وہی جو تبلیغ جماعت والوں نے کیا تھا بھوپال گئی ہوئی تھی تبلیغ جماعت مسجد میں تھے قریب میں جو ہے کسی گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کے ارد گرد جو ہے بہت سے کنجوڑے اور پیڈز آ کر کے گر گئی سینٹی پی جس کے سو پاؤں ہوتے ہیں وہ کیڑا تو وہ سمجھئے کہ بڑے بڑے گرے ہوئے ہیں اس کو لاش اب لوگوں پر ایسی ہیبت تاری ہے کہ اس لاش کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن ڈر گئے کیا کریں اس کا کیسے اس کو اٹھائیں سے؟ تو بہت پریشانی کے عالم میں کسی کو خیال آیا کہ بھائی مسجد میں ایک تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے ان کو بلاؤ شاید وہ کچھ پڑھیں کچھ دم کریں اس سے فائدہ ہو تو ان کو کہا گیا تو تبلیغ والے بچارے آئے اور دیکھا کہ یہ حالت ہے تو سب نے کہا یہاں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا شروع کرو اور دعا مانگو تو سب یاسین شریف پڑھنے کے اندر مشغول ہو گئے اور سمجھیے دعائیں مانگی مانگی تھوڑی دیر پڑھے قرآن شریف اتنے میں وہ جو کنجوڑے تھے سینٹ پیس وہ خود ہی وہاں سے غائب ہو گئے لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا غسل وسل دیا اس کو غسل کر کے جب دفن کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو قبر جہاں کھودی تھی کھود گئی اس کے بعد جب لاش کو اتارنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ کنجوڑے اس قبر میں وہاں موجود ہیں تو یہ اس کا کوئی گناہ ہوگا جس سے اللہ بہت ناراض ہوئے ہوں گے اس پر سمجھیے کہ وہ قبر میں اس کے لیے عذاب تیار تھا یہ ہے قبر کے عذاب کبھی کبھی اللہ پاک احوال اس کے دکھاتے ہیں ڈاکٹر نور محمد صاحب کراچی اسی کے ذیل میں لکھتے ہیں ایک دفعہ کراچی میں میرے ایک دوست تھا میرے ایک دوست تھے سمجھیے کہ بہت قریبی تعلق تھا تو ان کے گھر والوں کا فون آیا کہ یہ آپ کے دوست جو ہیں یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے تین دن سے بے تحاشا رو رہے ہیں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں یہ تو مر جائیں گے آپ آؤ اور ذرا ان کو یہ سمجھیے کہ کچھ پوچھو کیا ہے ان کا تسلی دلاسا کچھ کرو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھی بات ہے میں اپنی ڈیوٹی سے ہاسپٹل سے فارغ ہو کر میں وہاں پہنچا تو دیکھا وہ میرے کونے میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہے کیا ہوا کچھ کہو تو صحیح کچھ بتاؤ تو بہت دیر بعد ان کو ذرا تھوڑا ہوش آواز آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے جو ہے جو ویسے تو طبیعت کے اچھے تھے نیک تھے تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک دن وظیفہ کھینچا کوئی اور اللہ سے بہت دعا مانگی کہ مجھے قبرستان والوں کا حال جو ہے وہ اللہ پاک دکھا دے کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے کھل جائے تو میں نے بہت لمبی چوڑی دعائیں مانگی اور اس کے بعد قبرستان والوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں جا کر دیکھا تو اچانک سارے پردے میری آنکھوں سے ہٹے اور میں نے کیا دیکھا ساری قبروں کے اندر آگ جل رہی ہے سوائے چند قبروں کے ان میں پھول فلواریا اور باغ بغیچہ ہے اور وہ صاحب قبر آرام سے ہے باقی سب قبروں کے اندر آگ جل رہی ہے تو وہ منظر جو میں نے دیکھا ہے وہ میری آنکھوں سے جا نہیں رہا ہے اور بس اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اللہ مجھے بھی بلا لیں تو اچھا ہے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا ارے بھائی تم نے ایسی دعا مانگی کیوں تمہارا دل کمزور ہے تم اس کو دیکھنے کو اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے تو بہت ہمت اور حوصلے چاہیے اسی لیے تو حضور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا مانگتا کہ قبر کے احوال تم کو دکھائے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم نے قبر کا حال دیکھ لیا تو تم خود جو ہے پاگل ہو جاؤ گے اور مردوں کو دفن نہیں کر سکو گے اس لیے میں جو ہے اللہ سے ایسی دعا نہیں مانگتا ہوں تو حضور نے جب یہ کہا ہے تو تم نے کیوں ایسی دعا مانگی ان کو پھر تسلی دی اور پھر ان کو کچھ بشارتیں اور حدیثیں سنائیں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں جنت بھی ہے نعمتیں بھی ہیں قبر میں اچھے احوال بھی ہوتے ہیں ذکر کرو فکر کرو اللہ کی عبادت کرو اور سمجھیے کہ یہ چیزیں کچھ کہیں تو اس سے ان کو کچھ سکون آیا اور اس کے بعد ان کو گھر لایا کچھ کھلایا پلایا پھر طبیعت سیٹل ہوئی بھی. تو یہ قبر کے احوال جو ہیں بالکل یقینی ہیں یہ ہمارے ایمانیات کا ایک جزو ہے ہم مانتے ہیں کہ قبر میں حالات پیش آتے ہیں اچھے بھی برے بھی اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں بعضوں کی قبر جو ہے جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے جیسے ایسے بھی قصے سنتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ دفن کر دیا اس کے بعد کوئی ضرورت پیش آئی اور کھودا تو اندر جب خود اور وہ اینچ ہت آئی تو دیکھا کہ وہ مردہ جو ہے بجائے اس کی لاش یوں سلائی گئی تھی اس کے بجائے وہاں تو کوئی بہت خوشادہ ہال جیسا ہے اور اس کے اندر پلنگ بچھا ہوا ہے اور اس پلنگ کے ارد گرد جو ہے بہت سے پھول ہیں خوشبوئیں ہیں مہک رہی ہیں اور وہ مردہ جو ہے وہ اس پر بیٹھا ہوا ہے آرام سے مزے سے اور اس کو پوچھتا ہے کیا ہے بھائی کیوں آیا ہے تو ادھر بات کرنے لگا اس یعنی یہ کوئی خواب نہیں سچا سچا وہ قبر کھودی ہے اور وہ اینٹ ہٹائی اور وہ یہ منظر دیکھا ہے تو یہ اللہ پاک جو ہے کبھی قبر کا وہ اچھا حال اور اچھا منظر بھی آنکھوں سے اللہ دکھاتے ہیں اور وہ مردے سے بات بھی ہو رہی ہے اس سے گفتگو بھی کی اور اس کے بعد پھر باہر نکل آئے اور یہ منظر بھی دیکھا ہے تو اس طرح سے سمجھیے اللہ پاک جو ہے اچھی حالت بھی دکھاتے ہیں دکھا ڈاکٹر دکھا. نور محمد صاحب بھی وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک جگہ سمجھیے نہر کی خدائی ہو رہی تھی نہر کو ایک جگہ پانی سٹاپ کیا دوسری طرف ڈائیورٹ کیا اور یہاں روڈ بنانا تھا تو یہاں پر کھود رہے تھے اتنے میں دیکھا کہ جمع ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تو فارمر نے کہا کہ کام کرو اپنا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ادھر آؤ دیکھو تو صحیح ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لاش نکلی ہے وہ جو کھدائی کرتے کرتے اور لاش ایسا لگتا ہے کسی شہید کی ہے اس کے جو کفن ہے اس پر خون لگا ہوا ہے اور لگتا ہے بہت مدت برسوں پہلے کیونکہ یہ پانچ ہزار سال پہلے کی لاش ہے یہاں کیونکہ پہلے تو یہاں نہر بہہ رہی تھی تو اس نہر کے بہنے سے پہلے یہاں مردوں کو دفن کیا ہوگا پھر جو ہے اب کتنے برس سالوں سے صدیوں سے نہر بہہ رہی تھی اس کو سٹاپ کیا اور اب یہاں خدا تو یہ کسی بہت ہزار سال پہلے کسی شہید کی لاش ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ کے اوپر کوئی فروٹ ہے اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد رس نکل رہا ہے جو منہ میں جا رہا ہے اور وہ شہید جو ہے اس کو چوس رہا ہے اس کو اللہ نے وہاں واقع... کا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون شہید کو رب کی یہاں رزق ملتا ہے اللہ نے اس کا نمونہ دکھایا کہ دیکھو وہاں اس کی قبر وہ تھی مگر اس کی لاش بھی اللہ نے محفوظ رکھی اور اس میں سے اس کو وہ سمجھ لیے فروٹ کے ذریعے غذا بھی اس کو دی جا رہی ہے تو یہ اللہ جل جلالہ وعن والو وہاں کے احوال بعضوں کے اچھے بھی رکھتے ہیں یہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے قبر ہیں اچھے اعمال تو اچھی قبر برے اعمال تو بری قبر اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے حضرت کا بھانجا ابھی انتقال کر گیا ساؤتھ افریقہ میں تو اس کو دفن کرنے کے لیے اس کے والد مرحوم کی قبر ہی کو کھودا کہ وہیں پر اس کو دفن کرتے ہیں اس کے والد کا انتقال چوبیس سال پہلے ہوا تھا جب یہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا یہ بچہ اس وقت اس کا انتقال چوبیس سال پہلے سب قبر کو کھودا تو والد کی لاش اور اس کا قفن جن کا تو محفوظ ہے تو پھر سوچا کہ مشورہ کیا کیا کریں کہا کہ والد کے پڑوس میں ہی اس کو دفن کرو تو اس کو بھی پھر وہیں دفن کیا تو اللہ پاک بعض مرتبہ والد اس کے نیک تھے حافظ قرآن تھے جماعت میں جائے کرتے تھے نماز سوم و صلات کے پابند تھے پانچ وقت کے نمازی تھے اللہ نے ان کی لاش کو محفوظ رکھا اور سمجھیے کہ یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس لیے حضور اس کی ہم کو سکھا رہے ہیں کہ تم ریگولرلی یہ دعا مانگا کرو کہ وہ کم عذاب القبر یہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے حضور نے تو دیکھا بھی ہے اور بعض مناظر حضور کو دکھائے بھی گئے ہیں یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے آج ستائیس اور رجب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبِ معراج بھی ستائیس رجب بیان کی جاتی ہے مشہور یہی ہے اگرچہ اور بھی تاریخ ہیں جماعت استانیہ کی بھی کوئی تاریخ بتاتے ہیں حتمی طور پر نہیں مشہور عوام میں یہی ہے کہ رجب کی ستائیس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے تو حضور کو معراج میں جہاں آسمان پر اور منظر دکھائے گئے ہیں وہاں قبر کے عذاب کے بھی کچھ مناظر وہاں پر دکھائے گئے عذاب ہو رہا تھا وہاں پر جہنم کا عذاب عذاب کے مناظر بھی وہاں دکھائے گئے کسی کا منہ جو ہے چیڑا جا رہا ہے کسی کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور اس میں سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں یہ سود کھانے والوں کا پیٹ تھا جنہوں نے اپنا پیڑ سود کے ذریعے بھرا تھا اور سود کے پیسے کھایا کرتے تھے تو ان کا پیٹ پھلا ہوا ہے اندر سانپ ہیں بچو ہیں اور اندر کاٹ رہے ہیں حضور نے یہ منظر دیکھا اور جھوٹ بولنے والوں کا منہ کاٹا جا رہا تھا اور دوسرے گناوں کا حال بیان کیا کوئی آدمی ہے وہ بہت بڑی پتھر کو چٹان کو اپنے منہ میں نگلنے کی کوشش کر رہا ہے مگر نہیں نگل سکتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی بات کہہ دی غلط جھوٹھی کسی پر الزام لگا دیا اب کو واپس ریٹریکٹ کرنا اور لینا چاہتا ہے مگر نہیں لے سکتا ہے تو کا یہ منظر دکھایا گیا کہ تم نے بولی کیوں ایسی بات کسی پر جھوٹا غلط الزام لگایا کیوں کہ اب معافی مانگنا چاہتے ہو لیکن معافی نہیں ہو رہی ہے زبان کو کنٹرول میں رکھو یہ منظر دکھایا گیا اور اسی طرح سے حضور نے وہ جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی چار منظر دکھایا گئے تھے حضرت سمورہ بن جندوب کی حدیث ہے خواب دیکھا حضور نے دو فرشتے آئے چلو ہمارے ساتھ مقدس زمین میں لے گئے وہاں چار س کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں کڑا ہے اس کے جوڑے کے اندر کڑا گھساتا ہے اور چیرتا ہے پیچھے کی طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری طرف گھوم کر کے آتا ہے اور دوسرے جوڑے کو یوں کر کے چیرتا ہے جب یہ کر لیتا ہے تو اتنے میں یہ سائی ٹھیک ہو جاتی ہے پھر ادھر چیرتا ہے یہ اس طرح سے اس کو عذاب ہو رہا ہے پوچھا یہ کیا ہے کہ آگے چلو آگے چلیں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے سویا پڑا ہے لیٹا ہے اور دوسرا شخص ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے وہ اس کے سر پر مارتا ہے کچل دیتا ہے اور پھر وہ پتھر کر کے آتا ہے تو اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ مارتا ہے پھر لے آتا ہے, ہے یہ کیا ہے کہ آگے چلو تیسرا منظر دیکھا تنور تن ہے اوپر سے تنگ ہے اندر سے چوڑا ہے جیسے بڑی دیگ ہو جس کا منہ چھوٹا ہے اور اندر دیگ چوڑی ہو تو اس طرح سے بہت بڑا تنور تن ہے اوپر سے تنگ نیچے سے چوڑا اور اس میں آگ ہے فلیمز ہیں اور اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں اور وہ جو فلیمز اوپر آتے ہیں تو وہ بھی اوپر آتے ہیں پھر فلیمز نیچے جاتے ہیں تو وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں پوچھا یہ کیا ہے آگے چلو دیکھا یہ خون کی نہر بہہ رہی ہے اور اس کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے پاس بہت سے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے نہر کے بیچ میں جو آدمی ہے وہ ادھر نکلنا چاہتا ہے آنا چاہتا ہے تو یہ اس کو ایک پتھر مارتا ہے اس کے منہ پر تو اس کو لگتا ہے اور پیچھے جا کے گرتا ہے وہ پھر نکلنا چاہتا ہے پھر یہ اس کو پتھر مارتا ہے اندر بگاتا ہے پھر حضور پوچھا یہ کیا ہے فرمایا آگے چلو آگے چلتے رہے تو ایک باغ میں پہنچے بہت حسین جمیل خوبصورت گنجان باغ اور اس میں بہت خوبصورت درخت ہے اس کے جڑ میں اس کے تنے کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور پھر جو ہے سمجھیے فرشتے نے ان کو کہا کہ اس جھاڑ پر چڑو۔ حاڑھے تو جھاڑ کے, کے اوپر بہت بڑا خوبصورت مکان دیکھا ایسا خوبصورت حسین مکان میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اس میں بہت سے مرد عورتیں بچے بوڑھے سب ہیں اس میں اور رہ رہے ہیں اس میں فرمایا چلو اس سے اوپر چڑھو اوپر چڑھے تو اس سے زیادہ حسین مک مکان دیکھا اور اس میں جو ہے مرد ہیں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں اس میں عورتیں نہیں دیکھی بچے نہیں دیکھے حضور نیچے تشریف کا نیچے آ جاؤ, نیچے تشریف لے آئے تو سمجھیے کہ پوچھا کہ یہ سب کیا منظر دکھائے فرمایا کہ پہلا منظر جو آپ نے دیکھا جو وہ میچ رہے تھے وہ جھوٹے آدمی کا حال تھا جو جھوٹ بولتا تھا اور ایسی پھینک مارتا تھا کہ ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی وہ پھینک تو اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دوسرا منظر جو دیکھا سویا ہوا ہے کہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر نہ رات کو اس کو پڑھتا تھا نہ دن میں اس پر عمل کرتا تھا نہ اس کی پانچ وقت کی نمازیں ٹھیک تھیں اور نہ رات کو کبھی تجد میں یا تلاوت اس کو کرتا تھا ایسا حافظ قرآن ایسا مولوی ایسا عالم جو باوجود عالم اور حافظ عالم ہونے کے قرآن شریف نہیں پڑھتا تھا نمازیں نہیں پڑھتا تھا سود کھاتا تھا جھوٹ بولتا تھا گناہ کے کام کرتا تھا قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا یہ اس کا عذاب ہو رہا ہے وہ سمجھیے اس کا سر کچلا جا رہا ہے کیونکہ قرآن اس کے سر میں تھا اور وہ قرآن کو یاد نہیں رکھتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور وہ تیسرا منظر جو دیکھا تھا تنور والا یہ ذناخور مر ذناخور عورتیں ہیں دنیا میں اپنی شہوت بھڑکاتے تھے ننگے فلم دیکھتے تھے ننگی تصویریں دیکھتے تھے اور فورنوگرافی دیکھتے تھے اپنے اندر ایکسائٹمنٹ اور پیشن بلڈ اپ کرتے تھے اور پھر ضناء کرنے جاتے تھے تو وہی جو شہوت کی آگ جو بھڑکائی تھی وہ آگ وہاں جا کر جمع ہوئی اور اس آگ میں ان کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب ہوگا جب تک ان کا حساب کتاب آگے نہ ہو اور وہ جو چوتھا منظر دیکھا تھا خون کی نہر والا یہ وہ آدمی ہے جو سود خور تھا لوگوں سے سود لیتا تھا لوگوں کو پیسے دیتا قرض اور پھر ان سے سود وصول کرتا تھا چونکہ سود لینا یہ لوگوں کا خون لینا ہے وہ آدمی محنت کرتا ہے اور پچیس سال محنت کرتا ہے پوری جوانی اس کی ختم ہو جاتی ہے اس لون کو اور مارگیج کو بھرنے میں تو یہ لوگوں کا خون اور پسینہ چوسنا ہے تو اس سور خور کو اس خون کی نہر میں عذاب ہو رہا ہے یہی عذاب ہوگا یہاں تک کہ سمجھیے کہ وہ حساب کتاب ہو وہ جو بوڑھے شیخ جو دیکھے تھے وہ سعیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے ارد گرد جو بچے تھے یہ مسلمانوں کے معصوم بچے ہیں جو معصومیت میں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے جنت میں جائیں گے وہ بچے اور وہ جو آپ جھاڑ پر چڑھے اور وہ ایک گھر دیکھا وہ اللہ نے ایک نمونہ اور سیمپل دکھائے آپ کو جنت کا کہ جنت ایسی ہوگی اس میں مرد عورت بچے بوڑھے سب ہیں اور دوسرا مکان جو آپ نے دیکھا یہ دوسری جنت کا سیمپل ہے جو شہیدوں کے لیے ہے اس لیے اس میں مرد اور بوڑھے دیکھے عورتیں بچے اس میں نظر نہیں آئے شہدا کے لیے وہ خاص احساس والا سب سے حسین مکان ہے اور فرمایا کہ وہ جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ آپ کی جنت ہے آپ کا مکان ہے اور میں جبریل ہوں یہ میکایل ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو مجھے جانے دو نا میرے گھر میں میری جنت میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے ابھی آپ کی روح آپ کے جسم میں اٹکی ہوئی ہے جب وہ وہاں سے نکلے گی پھر آپ وہاں جا سکیں گے ابھی نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناظر دکھائے گئے اس کو کہا کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اس کے یہاں چار اسباب معلوم ہوئے قبر کے عذاب کے اور بھی اسباب ہیں قبر کے عذاب کے جن میں سے ایک پیشاب سے احتیاط نہ کرنا ہے پیشاب کے چھینٹے لگے رہے ہیں。ہر وقت آدمی ناپاک رہے اسمیل آتی رہے اس سے تو اس کو قبر میں عذاب ہوگا استنزیوان قبر بن آج کل یہ غیر مقلد سلفیوں نے ایک عادت چلائی ہے لوگوں میں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا کوئی ضروری نہیں کھڑے کھڑے ہی پیشاب کرو تو جہاں جاتے ہیں دھڑا دھڑ کھڑے کھڑے گوروں کی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں ددوری اور پیشاب نہیں کا پانی لینا تو دور کی بات ٹیشو سے بھی صاف نہیں کرتے اور ان کی چڈی میں پیشاب رہتا ہے اور پائجامے کے اندر پیشاب لگا رہتا ہے ایسے ہی مسجد میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ ہم گئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہمارے بازو میں ایک ایسا شخص آ کر کھڑا ہوا اتنا بدبو مار رہا تھا پیشاب سے کہ نماز میں پورا دماغ سڑ گیا میں <coughs> نے کہا کہ یا اللہ یہ استنجائی نہیں کرتا کبھی دیکھو کتنی بدبو مسجد میں آیا اور اتنا بدبو مار رہا ہے پیشاب سے تو یہ سمجھیے کہ پیشاب کی بدبو اس کے چھینٹوں کا لگا رہنا اس سے احتیاط نہ کرنا پاکی صفائی نہ کرنا یہ قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے اور فرمایا غیبت کرنا اور چغلی کرنا یہ بھی قبر کے عذاب کا سبب ہے تو غیبت نہ کرو کسی کی بری بات زبان پر نہ لاؤ کسی میں کوئی دیکھو تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو بولنے کو جی چاہے پھر بھی رک جاؤ چغلی نہ کرو دو آدمیوں میں لڑائی نہ کراؤ اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر, ادھر تاکہ دونوں میں لڑائی ہو یہ چغلی ہے یہ بھی قبر کے عذاب میں سے ایک سمجھے اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو یہ سمجھ یہ قبر کی چیزیں ہیں چونکہ وہاں کا منظر بہت خطرناک اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں حضور کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں پڑھ رہے ہیں یہ دعا میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے تاکہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی حضور جب اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو ہمارا کیا درجہ ہے حضور کا تو سب کچھ بخشا بخشایا ہے آپ کی تو جنت وہاں لازم اور فر واجب ہو گئی ہے کے لیے تو اس کے باوجود ہم کو کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ ہم عذاب عذاب جہنم سے پناہ لیتے ہیں عذاب قبر سے پناہ لیتے ہیں اور فطنت مسیح دجال سے ہم تیری پناہ لیتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ لیتے ہیں اگر وہ ہماری زندگی میں نکل آیا تو اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے دج کہ معنی دجل اور فریب کرنے والا حق اور باطل کو ایسا مکس اپ کر دینے والا کہ سمجھ ہی نہ پڑے حق کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کو کہتے ہیں دجل مکس کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے گا صحیح کیا غلط کیا آج کل بھی سمجھئے ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ اور یہ پتہ نہیں اس کے ذریعے ایسا اگڑم بگڑم گڑبڑ سڑبڑ اناپ شناپ سب مکس کر دیا جاتا ہے بوسوں کا دماغ جو ہے چکرا جاتا ہے بغل ہو جاتا ہے سمجھنی پڑتی ہے صحیح ہے کہ غلط ہے تو اس لیے بیچاروں کو جب بتایا جائے تو ان کو بھی صحیح رستہ معلوم ہوتا ہے تو دجال تو اتنا بڑا فریب خوردہ ہوگا پہلے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں پھر دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں اور اس کی اس اللہ والے دعوے کو کچھ لوگ مانیں گے بھی حالانکہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ تو ہوگی بھی نہیں کانا ہوگا اور اس, کے بال اگلی, کرلی, ہوں گے. اور اس کا جسم لکھا ہوا ہے علامات کے باوجود بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے چکر میں پھنس جائیں گے اور اس کو اللہ مان لیں گے اس لیے حضور نے کہا کہ اس سے پناہ مانگو ہمیں پتا نہیں ہمارا ایمان سلام تو یہGamma نہ رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے تو اب اس پلیریے والے آتے ہیں ان کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں اور ان کے موتاقید ہو جاتے ہیں ساری اپنی دولت ان پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تو بہروپیا ہے اور جھوٹا ہے میرے پیسے کھانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اتنے چھوٹے فتنے میں ہم پھنس جاتے ہیں تو دججہ لگے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ مسیح دجال یہاں دو مسیح ہیں دو جگہ مسیح کا لفظ آتا ہے ایک مسیح دجال یہاں آیا اور دوسرا نام آتا ہے مسیح عیسا بن مریم دونوں کا ٹائٹل مسیح ہے دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ہر قسم کی بھلائی کو مسح کر لیا گیا ہے پونچھ لیا گیا ہے یعنی اس کے اندر کوئی خیر نہیں پائی جاتی وہ شر محض ہے چونکہ مجموعہ سر تا پا اوپر سے نیچے لگ پورا شر ہی شر ہے اس میں کوئی خیر ہی نہیں خیر کو اس سے ہٹا لیا گیا ہے اس لیے اس کو کہا مسیح دجال اور مسیح کا لقب دیا اس کو یا نمبر دو اس لیے کہ مسیح میں ماسح کے ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ لے گا تو مساحہ کے معنی پھیرنا تو پوری دنیا پر پھر جائے گا اور چالیس دن میں وہ پوری دنیا میں گھوم چلے گا پھرے گا اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح یہ مسیح شر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح خیر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سراپا گڈ اور خیر تھے خیر محض تھے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ٹائٹل دیا گیا اور دوسری بات یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار پر اپنا ہاتھ مساح کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا اس لیے ان کا لقب دیا گیا مسیح اور اس لیے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت زمین پر مساح کرتے تھے یعنی سفر میں رہتے تھے ایک جگہ پر ٹھہرتے نہیں تھے کبھی یہاں دعوت دینے گئے کبھی وہاں دعوت دینے گئے کبھی یہاں دعوت دینے گئے ان کا کوئی مستقل مکان نہیں تھا ٹھہرنے کی جگہ تھی اس لئے بھی ان کا لقب مسیح تھا تو دونوں کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے دونوں کے الگ الگ مراد ہیں آگے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ لیتا ہوں زندگی کا فتنہ کیا ہے زندگی کا فتنہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ انسان شہواتِ نفسانیہ خواہشات لذات اور حرام محرمات اور گناہ اور معاصی اور فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائے اچھا بھلا نماز پڑھا کرتا تھا لیکن ایک دم سے الٹی چال چلا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں سلپ ہو کے چلا گیا اس کو کہتے ہیں زندگی کا فتنہ کہ زندگی میں ہی یہ فتنے کے اندر پھنس گیا اور زنا میں شراب میں ڈرگز میں فسکو فجور میں اور رنڈیوں میں اور غلط ثلط اڈوں میں پھنس گیا یہ زندگی کا فتنہ ہے تو اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ایسے فتنے سے کہ کہیں خدا کاستہ ہم ایسے چکر میں نہ پڑ جائیں دوسری بات زندگی کا فتنہ یہ بھی ہے کہ انسان پر مصیبتوں کی بھرمار ہو جائے اور صبر ختم ہو جائے بےصبرہ بن جائے بیماریاں آئیں پرابلمز آئے ہیں مالی پرابلم جان کا پرابلم اولاد کا پرابلم اور صبر ختم ہو جائے بے صبرہ بن جائے تو یہ بے صبرا بن جانا اور مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھنا اور پھر شقوہ شکایت کمپلین اللہ کی کمپلین اللہ سے کمپلین اور لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا چلانا اللہ کے بارے میں غلط ثلط فکرے کسنا اور جو باتیں نا ہیں نہیں بولنی چاہیے وہ اللہ کے بارے میں بولنا یہ زندگی کا فتنہ ہے یہ بھی اس میں شامل ہے اور فطنت الماد فطنۃ ممات یہ ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور بری موت آ جائے کلمہ نصیب نہ ہونا اور ہے بری موت آنا یہ بھی اور ہے کہ بعض مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہو لیکن بری موت نہیں ہوتی لیکن بری موت آ جائے اور سمجھیے کہ انسان بری طرح سے اس دنیا سے جائے یہ فتنت الممات ہے تو موت کے وقت کے فتنے سے میں تیری پناہ لیتا ہوں بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فتنت الممات جو ہے وہ قبر میں جانے کے بعد جو سوال ہوتا ہے وہ مراد ہے سے تو قبر تو عام ہے اور فتنۃ الممات موت کے بعد کا فتنہ کہ قبر میں جا کر جب پوچھا جائے منکر کر نکیر من رب کا رب کون ما دینوں کا دین کیا من نبی ہوگا نبی, نبی کون تو اس وقت آدمی چکرا جائے تو اس کو کہتے ہیں فتنۃ الممات یہ موت کے بعد والا فتنہ قبر میں گیا اور پھنسا ایک خاتون نیک طبیعت کی تھی مرتے وقت اپنے بیٹے سے نصیحت کرنے لگی کہ بیٹے میں مر جاؤں تو اس کے بعد میری قبر پر آنا اور کہنا یا اممی۔ قولی لا الہ الا اللہ یہ تو مجھ کو تلقین کرنا امی نے اس کو وسیعت کی اس نے کہا ٹھیک ہے امی کو اس نے دفن کر دیا سب ہو گیا تدفین وطفین اس کے بعد وہ قبر کے پاس کھڑا رہا کچھ پڑھا اس کے بعد اس نے کہا یا امی قولی لا لا الا اللہ یہ کہہ کر کے ماں کا حکم پورا کر کے چلا آیا رات اس نے خواب دیکھا اس کی ماں جو ہے خواب میں آئی اور اس کو کہنے لگی بیٹے نہ پوچھ منکر نکیر ایک دم قبر میں آ اور میرا دماغ چکرا گیا میں گھبرا گئی جب انہوں نے سوال کیا تو میری سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں ایک دم میرا تو دماغ چکرا گیا حیران دہشت ایک تو قبر کی دہشت تاریخی اور ایک دم منکر نکیر کا سامنے آنا اور میرا تو دماغ چکرا گیا مجھے جواب نہیں پتہ چل رہا تھا اور اتنے میں تیری آواز میرے کان میں پڑی یا امی اللہ اللہ. تو میں نے کلمہ پڑھ دیا تو اللہ پاک نے وہ ساری پریشانی اور حیرت اور وحشت جو تھی گھبراہٹ وہ میری دور کر دی پھر میں نے ان کا صحیح صحیح جواب دے دیا اور اس طرح سے میری قبر جو ہے وہ راحت کی جگہ بن گئی اسی لیے کہا گیا کہ مرد دفن کے بعد قبر کے پاس ذرا سا تھوڑا کھڑا رہ کر کچھ قرآن شریف پڑھ کر کے تلقین کر دینی چاہیے امام شافی رحمتہ اللہ کے ہاتھوں قبر پر کھڑے ہو کر بھی تلقین کرنی ہے اور وہاں کہتے ہیں شفافے کے ہاتھ ہو کے وہاں قبر کھڑے ہو کر ذرا کلمہ ہم لوگ بھی دعا مانگتے ہیں قبر کے پاس کھڑے رہ کر تو اس میں کہتے ہیں اللہم ثبت ہو بالقول ثابت کہ اللہ اس میت کو قول ثابت پر جمع کر کے رکھنا صحیح جواب اس کو سکھانا تھا کہ یہ منکر نقیر کو صحیح جواب دے سکے تو یہ فتنت الممات کی دوسری تفسیر یہ آئی کہ انسان مرنے کے بعد قبر کے میں سوال جب آئے تو اس وقت چکرا جائے گھبرا جائے جواب نہ دے سکے پھر پٹائے ہو اس کی تو اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور انسم المغرم تیری پناہ لیتا ہوں اسم سے اور غرم سے اس کو سمجھا دیا گناہ سے بھئی گناہ سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے حضور دیکھو حضور معصوم ہے نا اس لیے اس سے بھی اسمت انبیاء ثابت ہوتی ہے کہ عضور نے تو اللہ کی پناہ لے لی تھی کہ اللہ میں گناہ سے میں تیری پناہ لیتا ہوں جب پناہ لے لی اللہ نے دے دی تو عضور گناہ کیسے کریں گے تو اے اللہ میں گناہ سے تیری پناہ لیتا ہوں کوئی بھی سن اور تیرا ڈس اور نافرمانی میں نے نہیں کرنی ہے تو میری حفاظت کر تیری نافرمانی سے اور مغرم یعنی غرم اور جرمانہ اور تاوان سے میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ پینلٹی اور جرمانہ جرمانہ آ جرمانے سے مراد یہاں قرض ہے جو لازم ہو جائے جس کو بھرنا پڑے اور جس سے چھٹکارا نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں قرض سے بہت پناہ لیتے ہیں فرمایا اس لیے کہ اس میں قرض کے پیچھے دوسری آفتیں بہت ہیں دوسری آفتیں کیا ہیں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا اس لیے میں قرض سے بہت پناہ لیتا ہوں کہ اللہ قرض کا وبال اور قرض کی جو اس کے پیچھے جو برے نتائج ہیں اس میں کہیں میں نہ پھنس جاؤں اس سے تو میری حفاظت کر اس لیے میں اس سے پناہ لیتا ہوں بہرحال اللہ پاک ہماری ان ہماری بھی ان چاروں چیزوں سے حفاظت فرمائے کہہ دیجیے اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں جہنم کے عذاب سے اے اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں قبر کے عذاب سے اے اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں گناہ کرنے سے اور قرض میں دبنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اصل میں ایک حدیث میں آیا ہے حضور نے حکم دیا حضرت مولانا اسلام الحق صابر رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جب بخاری میں وہ حدیث آئی تھی تو حضرت نے پوری کلاس سے یہ پڑھوایا کہو بھائی کیونکہ حضور کا حکم ہے حضوب اللہ ساری کلاس نے یہ جملے اس طرح کہے جیسے میں نے اپ سے کہلوائے حضرت نے تو عربی میں کہلوایا تھا آپ حضرت اردو سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اپ سے اردو میں کہلوایا تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومل ما شئت من بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى عليه واصحابه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشعرنا يوم القيامة مع المتقين والابرار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانتا خير الراحمين رب اغفر وارحم وانتا خير الراحمين رب اغفر وارحم وانتا خير الراحمين اللهم غفرته ولا همنا الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اليك ربي فحببنا وفي لك ربي فذللنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيئ الاخلاق فاجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا علينا اللهم امكننا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا اللهم ارضنا عنك ورد عنا اللهم اصلح شاننا كله لا یار رحمر نا امین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش فرما اللہ ہم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللہ ہم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللہ ہم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما گھروں پر جو بائیں بہن معذورین بیمار اس مبارک مجلس میں دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اللہ ان کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما اللہ پوری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما قبر کو جنت کے باغات میں سے باغیچہ بنا یا رحم الراحمین ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ قبر کی زندگی آسان فرما اللہ قبر میں نورانیت نصیب فرما کشادگی پیدا فرما اے اللہ جنت کے باغات میں سے بغیچہ بنا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما وہاں کی پٹائی سے حفاظت فرما اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما اللہ جہنم کے عذاب ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما اپنی رضا اور خوشی والی زندگی نصیب فرما. اپنی رضا اور خوشی والی موت نصیب فرما اور تیری رضا اور خوشی والی جگہ حفاظت فرماشاتی اور, اور گناہوں میں ملوث ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بے صبرا بن سے ہماری حفاظت فرما اللہ مرتے وقت کلمہ بھول جانے سے حفاظت فرما یا اللہ کلمہ کی کلما کے ساتھ اس دنیا سے اللہ ترے پاس پہنچنے کی توفیق نصیب فرما یار ہر قسم کے یا اللہ فطنوں سے حفاظت فرما دجال کے فطرے سے بھی ہماری حفاظت فرما یار رحم الرّحمین اور ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرما بلا وجہ قرض لینے سے بھی حفاظت فرما یا اللہ جنہوں نے قرض لیا ہے مجبوری میں اللہ اس کی ادائیگی کی کے لیے اسباب مہیا فرما اللہ جلد از جلد اس سے چھٹکارا بھی نصیب فرما رہا ہی نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی حقوق ہمارے ذمے واجب الادا ہیں سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یار رحم الرحمین پوری امومت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما اللہ ہر طرح سے عفو اور صفحہ اور کرم کا معاملہ فرما امت کے لیے سربلندی کے فیصلے فرما اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما اللہ ہر قسم کی بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما سوائن فلو کی مصیبت سے حفاظت فرما جنون اور برس اور بیماریوں سے سی اسقام سے ہماری حفاظت فرما یار آفیت والی زندگی نسیحی فرما اللہ جنہوں نے عمرے میں جانے کے ارادے کی ہیں یا اللہ, اللہ ویزا میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں بےچاروں کی مشکلات کو دور فرما اللہ عمرے میں حاضری ان کے لیے آسان فرما ویزا میں سہولتیں پیدا فرما جو حضرات وہاں جا رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں جانے والے ہیں اللہ سب کے لیے عافیت کے ساتھ وہاں کی حاضری مقدر فرما. اور وہاں کی برکات سے مالا مال فرما اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما اللہ مکہ مدینہ کی حفاظت فرما اللہ وہاں سوائن فلو اور اس قسم کے تعاون اور پلیغ وغیرہ سے اللہ وہاں والوں کی حفاظت فرما اللہ ہر طرح سے عفو اور عافیت کا معاملہ فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو بھلائیاں مانگی وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والھی وصحبه اجمعين سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلامون علالمرسلین والحمد رب العالمین برحمتک یا رحمن الرحیم مولانا